قد ناد نا اور بے شک نو علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا اور ہم سے دعا کی فالا نے عمل مجیبو ضرور ہم سب سے بہتر دعا قبول کرنے والے ہیں سب سے بہتر مدد فرمانے والے ہیں وہ نجئی نہ ہو اور ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو نجات دی وہ اہ لہو منل کربل اور ان کے گھر والوں کو بھی کرب عظیم سے مشکل سے نجات عطا فرمائی یہ کرب عظیم یہ تھا کہ کافر جو گناہ کرتے تھے یہ گناہ دیکھ کر ان کے دل رنجیدہ ہوتے تھے آج بھی جب ہم لوگوں کو گناہوں میں دیکھتے ہیں بے حیائی عام ہو رہی ہے ہمارے نوجوان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات تو اتنے مسائل ہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر اتنا پریشان ہے کہ لوگ آ کر روتے ہیں بیچارے بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے بوڑھے والدین کی عزت نہیں ہے سانس بہو کی بنتی نہیں ہے ایک دوسرے پر تانے تن غیبت اور ایک ایسا ماحول ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم کماتے ہیں محنت کرتے ہیں مگر سکون نہیں ہے آدمی گھر پر آئے تو گھر میں ایسا پیسفل ماحول ہونا چاہیے کہ اس کی ساری تھکن دور ہو جائے مگر آفس میں ہو تو دنیا کے جنجٹ وہاں کی پریشانیاں گھر پر آئے تو گھر کی پریشانیاں سکون نہیں ہے اللہ بکر اللہ کی تتما ان القلوب سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو نہ گھر سے باہر سکون ہے نہ گھر کے اندر سکون ہے تو اللہ تبارہ کا بطالہ کہ نیک بندے وہ گناہوں سے خود بھی بچتے ہیں مگر جب وہ کسی گار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا دل جلتا ہے تو اللہ تعالی نے تمام گناگاروں کو کافروں کو ہلاک کر دیا اور مومنین کو اس کرب سے نجات دی آگے شاد فرمایا وجہ نہ ضروری باقی نہ اور ہم نے ان کی اولاد کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا آج دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نو علیہ سلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں کشتی میں جتنے سوار تھے کسی کے یہاں ولادت نہیں ہوئی صرف حضرت نوح علیہ سلاۃ والسلام کے تین بیٹے جو کشتی میں سوارتھے اور وہ مسلمان تھے انہی سے پھر انسانیت کا سلسلہ چلا ترکنا علیہ فی الآرینہ اور ہم نے حضرت نو علیہ سلام کے ذکر خیر کو آخر آنے والے لوگوں میں باقی رکھا آج بھی ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں سلام فل عالمینا حضرت نوح علیہ سلام پر سلام ہے دونوں جہاں میں سارے جہانوں میں یہاں پر نصیحت ہے نو علیہ سلاۃ والسلام نے معاشرے کو نہ دیکھا ان پر ایمان لانے والوں نے یہ نہ دیکھا کہ دنیا کی اکثریت گنا کر رہی ہے بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو اچھا صلاح عطا فرماتے ہیں ان نہ عباد بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ہم پر یقین اور ایمان رکھنے والے تھے نل آخرینا پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا طوفان نو میں سب ڈوب گئے وہ ان منشی آتی ہی ل اور بے شک انہی کے گروہ سے حضرت ابراہیم بھی ہیں یعنی حضرت ابراہیم بھی حضرت نو علیہ سلاۃ والسلام کی طرح نبی ہیں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں جا ارب بہو سلیم جب وہ اپنے رب کے دربار میں اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے قلب سلیم کسی کہتے ہیں قلب سلیم کی یہ معنی ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا دل پاک ہوتا ہے ہر قسم کی نحوستوں سے گندگیوں سے وہ صاف ہوتا ہے لیکن دنیا میں رہ کر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے وہ سالم اور صحیح اور درست باقی نہیں رہتا لیکن حضرت ابراہیم اور انبیاء اور اولیاء اور نیک بندے وہ اپنے دل کو ہر گندگی سے پاک رکھتے ہیں اور وہ سلیم رہتا ہے صاف ستھرا رہتا ہے ہر کدورت سے اور غلطیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما اور جو گندگیاں دل پر ہیں رب العالمین اسے دور کر دے ایک مانا مفسرین یہ بھی بیان کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھی آپ کے دل سے غیر کا خیال جاتا رہا مراد یہ غیر کے خیال سے کہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی چاہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہو تو حضرت ابراہیم علیہ اللہت والسلام نے کلام کیا جب عام طور پہ بچے کلام کرتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا میں نمرود کی حکومت تھی پوری دنیا میں کفر شرک گناہوں کی ریل پیل تھی مگر آپ نے ایسے ماحول میں بھی لوگوں کو نہ دیکھا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے توحید کا اور اللہ کے دین کا اظہار فرمایا لعبی و اب یہاں پر علی ابھی باپ کی ترجمہ اکثر اس کا کیا جاتا ہے تو مفسرین ہی فرماتے ہیں کہ یہاں شفقت کے لیے فرمایا گیا کہ لفظ اب جو ہے کہ یہاں پر ہے تو چچا کے لیے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چچا پر جو آپ نے شفقت کی اور بار بار یا ابتی کہا جس کی مثال اردو میں عام ہے کہ ہم اپنے تایا کو بڑے ابا جی کہتے ہیں از قول علی ابی و قومی تو مفہومی مفومی ترجمہ ہوگا جب آپ نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے فرمایا ماں رات تم کس کی پوجا کرتے ہو آفقن علی حتن دونا تری کیا اللہ کو چھوڑ کر تم جھوٹے خدا بناتے ہو فما ون نکم رب تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے تو وہ ان باتوں کو سن کر کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں صدیوں سے یہ ہمارا معمول ہے اور ہم یہ کرتے آئے ہیں اچھا چلیں ہیں اب ہمارا میلہ ہونے والا ہے آپ اس میں آئیے گا پھر جب میلے کا وقت آیا تو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں وہاں پر دیکھیں کہ ہمارے اس دین میں کیسا مزہ ہے کیسی عیش و عشرت ہے اور کیسا ہم لطف اٹھاتے ہیں کہ وہ جنگل میں جاتے کھیل کود کرتے کھیل تماشے کرتے اور پھر سارا دن وہ میلے میں گزار کر پھر وہ مختلف چیزیں آ کر بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور پوجا پاٹھ میں لگ جاتے آپ جانا نہیں چاہ رہے تھے فنظرا نورتن فن غورا نتن فن آپ نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی فقولہ انی سکیم پھر آپ نے فرمایا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں اب ستاروں پر آپ نے نظر کی اور سکیم کا لفظ فرمایا سقیم کے دو مانا ہے ایک معنی ہے بیمار ہونے والا ہوں ایک معنی ہے بیمار ہوں وہ کافی یہ سمجھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں مستقبل کی خبر بتا رہے ہیں اور ستاروں کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ آپ علم نجوم کے ذریعے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کیونکہ وہ قوم ستارہ پرست تھی اور ان کا علم نجوم کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اس کے ذریعے غیب کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے حالانکہ غیب کا علم اللہ کی عطا سے ہوتا ہے علم نجوم سے حاصل نہیں ہوتا تو وہ سمجھے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہونے والے ہیں اگر ہم ان کو میلے میں لے گئے وہاں بیمار ہو گئے اور کوئی ایسی بیماری ہوئی جو متعدی ہوئی کیونکہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بیماری ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے اسلام نے اس سے منع کیا کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے اس کی لاجک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مریض کے بارے میں ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی تو ہمیں اس کی خدمت کرنے میں کراہیت محسوس ہوگی اور چاہے ہم کتنا بھی اپنے چہرے کو بنا لیں لیکن مریض اس کراہیت کو محسوس ضرور کرے گا تو اس سے مریض کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اسلام نے واضح طور پر یہ بات بتائی کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے آپ مریض کی خدمت اطمینان کے ساتھ کریں مریض کے تولیے پر ہاتھ لگ جائے تو فورن باتھ روم میں بھاگ رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں مریض کے بستر پہ بیٹھ گئے تو فوراً کپڑے تبدیل کرنے جا رہے ہیں ایسی حواسی اور افراتفری جو ہے یہ انسان کو ایک نچلے طبقے میں لے جاتی ہے جس سے مریض سے محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے اگر کسی کی بیماری کسی کو لگتی تو ہسپتال میں گھومنے والے جتنے ڈاکٹر ہیں جتنی نرسیں ہیں سب ایمرجنسی وارڈ میں ہی داخل ہوتے کیونکہ ہزاروں بیماریوں کے درمیان وہ گھوم رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں ذرا سانس لیں زور سکھاں سے تو پھر تو جراثیم سیدھا ہی جائے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ بیماری جو لگنی ہے وہ لگ کر رہے گی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا ہمیں مریض کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے ہاں اگر کسی مریض کو بیماری ہو اور وہی بیماری ہمیں ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس مریض کے پاس جانے کی وجہ سے مجھے بیماری ہوئی ہے اگر ایسی باتیں تو پوچھا جائے کہ اس مریض کو کہاں سے بیماری لگی سب سے پہلا جو مریض ہوگا اسے بیماری کہاں سے لگی یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو سارے اونٹوں میں یہ خارش پھیل جاتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تو بیماری جس کے نصیب میں بیماری ہے وہ جہاں بھی ہو جتنا بھی بچ جائے اسے بیماری ضرور لگی کسی کے آنکھ میں آشوب چشم ہوتی ہے تو لوگ اس کی آنکھ دیکھنے سے بچتے ہیں اس کے قریب جانے سے بچتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس آشوب چشم کی وبا کے دوران کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آشوب چشم نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ایسی کوئی بیماری ہو گئی تو بڑی مشکل ہوگی تو انہوں کو اعتراض نہ کیا اور یہ سارے لوگ روانہ ہو گئے میلے کے لیے فتح وتبیرینا پھر یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منہ پھیر کر روانہ ہوئے فراغ الا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس چپکے سے گئے تو آپ نے مندر میں جا کر دیکھا کا بڑا عجیب منظر ہے کوئی بت چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کسی کا ایک منہ ہے کسی کے دو منہ ہیں کسی کے چار منہ ہے عجیب و غریب انہوں نے شکلیں بنائی ہیں کسی کے پر بنائے ہیں کسی کو لباس پہنایا ہے کسی کو لباس کے بغیر بنایا ہے ایسے آج بھی ہندوستان میں مندر ہیں کہ جس میں ایسے بت ہیں جن پر لباس ہی نہیں ہے اور ان کے پجاریوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ ایسے نقشوں اور ایسے مجسموں کے سامنے سجا کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں اور مکھیاں بن بنا رہی ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ تا ارے تم کھانا نہیں کھاتے تمہارے سامنے کھانا پڑا ہے یہ بوتوں سے آپ نے فرمایا ماں لم لن پھر آپ نے کہا کیا بات ہے تم کوئی جواب کیوں نہیں دیتے فراغ علیم درمبل یمی پھر آپ نے کلاڑا لیا اور سیدھے ہاتھ سے چپ کے چپ کے ان پر ضربیں لگانے لگے کسی کی ناک پھوڑی تو کسی کا کان کاٹا تو کسی کا ہاتھ کاٹ دیا کسی کو رزا رزا کیا جو بڑا بتا تھا اسے آپ نے ایسے ہی رہنے دیا فقبل پھر وہ کافر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ سلاط کی طرف آئے کچھ کافر جب سب سے پہلے مندر میں پہنچے اور بت خانے میں انہوں نے یہ حال دیکھا تو شور مچا دیا پھر انہیں یاد آیا کہ جب بوڑھے اور کمزور لوگ آخر میں شہر سے نکل رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آج میں تمہارے جھوٹے خداؤں کا حشر نشر کروں گا اتا اتعبدون ما تنحتون تو حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام نے فرمایا کیا تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جسے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تراشتے ہو واللہ خلقکم حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وما تعملون اور جو تم کرتے ہو اس کی طاقت بھی اللہ نے پیدا کی تو تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے ق لنو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا صرف انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ اس میں آگ جلاؤ فعل قو فل پھر انہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو فرا دئی دن پس انہوں نے مکر و فریب کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا کر دین اسلام کی تعلیم کو مٹانے کی کوشش کی فجالین پس ہم نے انہیں زلیل و رسوا کر دیا وہ ناکام ہوئے وَقَالَ إِنِّي ذَاغِبٌ إِلَىٰ غَبِّي سَيَهْدِينَ آپ نے فرمایا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور آپ نے اس علاقے سے ہجرت فرمائی عراق سے اب آپ شام کی طرف روانہ ہوئے رَبِّ خَبْلِ مِنَ الصَّالِحِينَ اے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام تو صالح ہیں آپ نے صالح اور نیک بیٹے کی تمنا کی اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی تمنا اچھی چیز ہے مگر اس تمنا کے ساتھ یہ بھی فکر ہو کہ نیک صالح اولاد ملے اور دوسری بات اسے نیک اور صالح بنانے کی فکر بھی ہونا بغلام حلیم پس ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھدار دانا بیٹے کی بشارت دی فلم ما بلغا اب صالح اور نیک بیٹا اپنے طلب کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام مل گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر نوے سال سے زائد تھی کئی سالوں کی دعا کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام ملے فلم ما بلغا ما پس جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوئے قولیا بونیا اب دیکھیں کئی سالوں کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہو اور اب بیٹا اس قابل ہوا ہو کہ وہ باپ کے ساتھ کام کر سکے اور باپ کی خدمت کر سکے تو آپ نے خواب دیکھ لیا اور اس خواب میں آپ کو حکم دیا گیا اور نبی کا خواب بھی وہی علاقہ ہے قولیا بونیا آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے یہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے آپ نے گھر پہ نہیں بتایا کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں کہا انہیں تیار کر دیجیے اچھی طرح تیار کر دیا گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے اور جب آپ ذبح کرنے کے مقام پر پہنچے تو ثواب کے حصول کے لیے اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو جائیں تاکہ انہیں بھی ثواب ملے ورنہ آپ کو تو وہی کرنا تھا جو اللہ کا حکم ہے آپ نے فرمایا یا بنیا انی ارافل منامی اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں نے خواب میں یہ دیکھا مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا انی ازباشوں کا بے شک میں تجھے ذوا کر رہا ہوں فمور ماضا ت خواب وہی علاقی ہے مجھے ذبا کا حکم ہے اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ شوق پیدا ہو اور یہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ شیطان پیچھے سے حضرت بی بی حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ حضرت ابراہیم کہاں لے گئے ہیں شیطان انسانی شکل میں آیا آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو تیار کر دو میرا خیال ہے کسی دوست سے ملاقات کے لیے لے گئے ہوں گے تو کہا کہ اچھے یہ بدائیے انہوں نے چھری کیوں لی ہے اور رسی کیوں لی وہ تو میں نے پوچھا نہیں کہا یہ چھری اور رسی اس لیے لی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں باندھ کر وہ ذبح کر دیں گے ان کو قربان کر دیں گے تو حضرت بی بی حاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں اور باپ ویسے بھی بیٹے کو جبہ نہیں کر سکتا اور آپ کو تو بڑی محبت ہے کہاں بات تو صحیح ہے شیطان نے اصل بات بتا دی کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے تو بی بی ہاجرہ پر ہماری مائیں قربان ہوں ہم بھی قربان ہوں کہ بی ہاجرہ بی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کے ہزاروں قربان ہیں شیطان یہاں ناکام ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں شیطان نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا دل میں یہ بات آپ کے ڈالی کہ تم کہاں جا رہے ہو تو آپ نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے میرے والد کسی دوست سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں کہ یہ رسی اور چھری کیوں ہے کہ یہ تو معلوم نہیں کہ یہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہی کیسے ہو سکتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تو نہ کریں مگر یہ کہتے ہیں مجھے میرے رب کا حکم ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا میری ہزاروں جانے قربان ہے اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس راز کو کھولا اور کہا مجھے حکم ہے میں اس لیے لایا ہوں قربان جائیے کیسے صالح تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کالیا اب علم کہا اے میرے والد آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ستا جی اللہ من اللہ ان قریب آپ انشاءاللہ اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے پھر کہا ابا جان زا جب کسی کو کیا جاتا ہے تو سیدھا لٹا کر گلے سے کیا جاتا ہے لیکن آپ مجھے الٹا لٹائیں اور مجھے ذبا پیچھے سے کریں گدی سے کریں تاکہ آپ کے لیے آسان بھی ہو اور مجھے پاؤں ہلانے میں بھی آسانی نہ ہو میں اللہ کی راہ میں اس طرح ذبح ہو جاؤں کہ کل بروز قیامت مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تڑپ رہا تھا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ جب میری روح نکلے تو میں اپنے ہاتھ پاؤں نہ ماروں اللہ کی راہ میں صابر بن کر جاؤں پھر کا ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روک دے سب کچھ کر لیا گیا چھری اٹھا لی گئی ایک روایت میں آتا ہے کہ چھری گلے پر رکھتی گئی اب چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے حضرت جبریل امین کو حکم ہوا آپ سدرت المنتا پر تھے وہاں سے جنت میں گئے جنتی مینڈا یا دنبا لیا زمین پر آئے اور چھری کے چلنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس جگہ پر دنبا رکھ دیا اب بتائیے چھری رکھ دی جائے اور وہ چلائی جائے تو کتنی دیر رکھتی ہے اسے اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نے چھری چلائی آپ نے تو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی ہے آپ نے تو ذبا کر دیا جو آپ کو اللہ کا حکم تھا وہ تو آپ کر چکے خون بے رہا ہے آپ سجے میں گر گئے اور گائے پروڑ تو میری اس قربانی کو قبول فرما فلم اسلم پس جب دونوں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہماری بارگاہ میں اور وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا زمین رو رہی تھی آسمان رو رہا تھا فرشتے گریہ وزاری کر رہے تھے تلو الجی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا وہ نا دئی نہ ابراہیم <عِبْرَحِيم> اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت اختر رو بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا تجھے جو حکم تھا تو نے کر لیا اس میں درس ہے اے ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اس واجب کو ادا کرنے والے جو ہر سال ہم قربانی ہی کرتے ہیں یہ اس یاد کو یاد دلا رہا ہے قربانی کوئی ایک رسم نہیں ہے گویا کہ ہم جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کی پرواہ نہ آج ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت ہے اس کے رسول سے محبت ہے مگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا اپنی اولاد اپنے بیوی بچوں اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کا کہنا ماننے سے بچ سکتے ہیں اگر وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے لگیں اور حرام اور گناہ کا ہمیں حکم دیں اور ہم سے مطالبہ کریں تو کیا ہم اللہ کی خاطر ان کے یہ ناجائز مطالبہ ٹھکرا سکتے ہیں انا کزال کا نجزل محسنین بے شک اسی طرح ہم نیکو کاروں کو سلا عطا فرماتے ہیں ان نہاد لہو البلاء المبین یہ کہنا اور سننا آسان ہے روایت میں آتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر لیتے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے پھر ہر شخص کو اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہم جانور ذبا کرتے ہوئے اتنے نخرے کرتے ہیں اتنا دکھلاوا اتنی ریا اور اللہ کی راہ میں زکات دینے میں ہمارا دل ہل جاتا ہے خوش دلی سے کئی لوگ زکات ادا نہیں کرتے تو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کیسے کرتے ان نہاد لہول بلابین بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی بہت بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے وہ فدعی ناہ اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ادا کیا ایک عظیم زبیحہ کے ذریعے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بدلے میں وہ مینڈا یا دنبا ذبح کیا گیا وہ ترکنا علی بلا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا سلام علی ابراہیم ابراہیم پر سلام ہو کدال محسن اسی طرح ہم نیکوکاروں کاروں کو صلاح دیتے ہیں ان من عباد ان المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے بشر نہ ہو انبیاء اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزاری ان کا ایک ایک قدم سرات مستقیم پر ہوتا ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا وہ بشرنا اس حاک نبی اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جو ص نبی ہیں جو مقرب نبی ہیں با رکن علیہ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں رکھیں وہ اعلی اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر برکتوں کا نزول کیا وہ موحسن والم الفسی مبین اور ان دونوں کی اولاد میں سے ان یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ان سب کی اولاد سے کچھ لوگ نیکوکار ہیں محسن ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ کھلا اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں گناگار بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں جو ایمان والے ہیں نیکوکار ہیں وہ اپنے آبا اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں اور جو ایمان سے محروم ہیں انہیں نصب کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنے رشتہ دار اپنا کاروبار سب کچھ اسلام کی خاطر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلام کے لیے ہو اے کریم پروردگار ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما ہمارے ظاہر اور باطن کو قرآن کے نور سے منور فرما اے پروردگار بی بی ہاجرہ کہ جذبے کا صدقہ ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام سے محبت عطا فرما حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیکی کا صدقہ ان کی قربانی کا صدقہ ایکرین پرور دگار ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا ہماری آنکھوں کی چنڈک بنا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی قربانی اور جذبے کا صدفہ کریم پروردگار ہمیں بھی قرآن کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما دونوں جہاں کی خیر آفیت و سلامتی عطا فرما آج تک جتنی دلی جائے تمنایں دعائیں اور آرزوئیں کی ہیں آئندہ کریں گے ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب قبول منظور فرما